اعوذ باللہ من پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے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 اے پرور دم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں سرو ہی قلدین